مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہم ماہ رمضان المبارک کی ابتدا سے ہی سلسلہ اے ایمان والو پر مختلف بیانات سن چکے ہیں اور آج چودہ سو بتیس ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی چھبیسویں شب ہے چھبیس رمضان المبارک ہے اس تاریخ کو خاص امیر السنت مانی دعوت اسلامی ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادر عزوی، دامت حمر علی کی ذات سے نسبت حاصل ہے کہ 26 حمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ماشاءاللہ اللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستہ امیر سنت سے محبت کرنے والے عاشقان رسول خوشی مناتے ہیں کہ آج ہمارے محسن امیر علیہ سنت کی تاریخ ولادت ہے اور جشن ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں ابھی آپ نے مدنی چینل پر مغرب کی اذان کے بعد امیر سنت کی شخصیت سے متعلق ایک ڈاکیومینٹری تعارفی سلسلہ دیکھا جس میں ایک بہت ہی ایک مختصر کر کے آپ کی سیرت بیان کی گئی میں یہی حاضر تھا جب آواز نہیں آ رہی تھی مجھے مگر یہ چل رہا تھا تو ایسا تھا کہ ڈاکیومنٹری ہی کنٹینیو چل رہی ہے امید ہے آپ نے امیر سنت کی شخصیت کو اس طرح بھی سمجھنے کی کوشش کی ہوگی ان شاء اللہ آج رمضان المبارک کی چھبیسویں شب کو حسب معمول مدری مذاکرہ تو ہوگا تراوی کے بعد مگر اس مدنی مذاکرے کے فوراً بعد ایک اجتماع ہم کی ترکیب رکھتے ہیں جس میں امیل سنت کی شخصیت اور دیگر طریقت وغیرہ کے حوالے سے سنو تو بیان بھی ہوتا ہے تو میرے مدینہ کے ناظرین آج کی رات بھی مذاکرے میں اس اجتماع ذکرانات میں ضرور شرکت کیجئے مدنی چینل کے ذریعے کیجئے باب المدینہ والے فیطان مدینہ آ جائیں آج تو ہمارے محسن شیخ طریقہ تمبیل سنوں کا جشن ملا دیتے ہیں آج تو باب المدینہ کے تمام اسلامی بھائیوں کو کوشش کر کے فیضان مدینہ میں آ جانا چاہیے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں اسی طرح جو رات بیان ہوگا الحمدللہ ذکر مرشید بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں مسجد برکت, برکت نس جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پھر محسن کا ذکر کرنا چاہیے اور بھی ماشاءاللہ کئی روایت اور آیتیں بھی اس اجتماعات میں بیان کی جاتی ہیں تو تمام ہی اسلامی بھائی فیدان مدینہ کی طرف طرابی کے فورن بعد جو مدنی مذاکرات شروع ہوگا اس میں شرکت کریں الحمد دنیا بھر سے امیر سنت کی بارگاہ میں ایسار ثواب کے تحفے آئے کیونکہ مادری تحفے آپ پسند نہیں فرماتے قبول بھی نہیں کرتے منع کرتے ہیں تو اار ثواب کے تحفے نمازوں کے قرآن کی تلاوت کے اچھی اچھی نیتوں کے تحفے دنیا بھر سے آ رہے ہیں اب بھی آئیے اور اپنی شرکت کیجئے اور اس شرکت میں جو میں شرکت کریں گے اس کا ثواب بھی ہم ان کو تحفے میں پیش کریں گے تو یہ ایک آج کے اجتماع کل ستائیس کی شب ہے کل بھی سارے دس بجے تراوی میں چونکہ تراوی میں ختم قرآن ہوتا ہے فیضان مدینہ میں تو تقریبا سارے دس بجے کے آس پاس انشاءاللہ شاء شب کے سلسلے میں اجتماعی ذکر و نعت کا آغاز ہوگا اس میں تلاوت و نعت و مناجات بھی ہوتی ہیں سنت و بڑا بیان بھی ہوتا ہے پھر اس میں ذکر اللہ بھی ہوتا ہے اس اجتماع میں الوداع بھی پڑھی جاتی ہے اور پھر قط دعا بھی ہوتی ہے امیل سنت کے ساتھ ساتھ رہیں گے پھر اس میں الحمدللہ اجتماع کے بعد صلاۃ وسلام کے بعد سلاۃ و تسبی کی نماز بھی یہیں فیضان مدینہ میں ادا کی جاتی ہے پھر شہری اس میں معمول اس کی ترکیب بنتی ہے الحمدللہ ایک بار آ کر دیکھیے کہ اجتماع کیسا ہوتا ہے مدنی چینل پر بھی براہ راست اشر کہ وہ مگر نہیں کر رہے اسلامی بہنیں دیکھیں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ میں باب المدینہ والوں کو کہہ رہا کہ وہ اپنے اجتماعات میں پہنچے اس طرح ملک بھر میں بیرون ملک بھی دعوت اسلامی کے ستارتی شب کے اجتماعات کا کیا جاتا ہے کہیں دنیا بھر میں آج سطح کی شب ہوگی تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر دعوت اسلامی کے اجتماعات کا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر یہ کہ انتیسویں جو روزہ ہوگا میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو انتیسواں جو روزہ ہوگا اس کی اثر کی نماز آپ کوشش کر کے فیضان مدینہ میں ادا کریں گے الودائی اجتماع ہوتا ہے الودائی ماہ رمضان میری معلومات کے مطابق روئے زمین پر ایسا ماحول شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو آشیقان رمضان جو رو رو کر پھوٹ پھوٹ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں کہ غریب آفتاب کے بعد ہو سکتا ہے شوال مقرر میں جان نظر آ جائے تو آئیے فیضان مدینہ میں انتیسویں کو تو آپ زہر میں آ جائیں مدنی مذاکرے ساڑھے تین بجے زہر کی جماعت ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے اور الوداع ماہ رمضان کے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اگر الحمدللہ اگر تیس روزے پورے ہو جاتے ہیں تو بھی تیسرے روزے کو بھی اسی طرح اثر تا مغرب اجتماع ہوتا ہے ماہ رمضان کے الوداع کا پھر عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں صبح دس بجے عید کی نماز دس بجے کم مو بیش ادا کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ اللہ ایک تعداد ہوتی ہے جو عید کی نماز یہاں پڑھنے آتی ہیں ذوق والے لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں یہاں پر کیونکہ عید کی نماز اور پھر اللہ خطبہ ایک رکت انگیز انداز ہوتا ہے اور ساتھ ہی الحمدللہ پھر عید کے بعد بڑی ہی پرسوز دعاؤں کا سلسلہ پچھلے سالوں چلتا رہا ہے آپ عید کی نماز بھی عالمی مدینہ فیضان مدینہ میں پڑھنے کی آپ کو باب المدینہ والوں کو دعوت پیش کرتا ہوں تو یہ ایک مختصر سا جو سمجھے کہ جدول تھا ایک شیڈول تھا اب وہاں رمضان رخصت ہو رہا ہے آ جائیے باب المدینہ کے اس ٹائم پر فیطان مدینہ میں آ جائیں اور آ کر یہاں خوب خوب خوب خوب برکت لیں مقرفین کے ساتھ رہیے عاشقہ رسول کے ساتھ رہیے علم دین سیکھیے عبادت کیجیے ریاضت کیجیے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کا ذوق عبادت کا شوق اور آخرت کی تیاری کی سوچ عطا فرمائے آج کا جو میرا بیان ہے اس کا موضوع بھی آپ دیکھ لیجیے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر اٹھارہ یہ اٹھائیس کے پارے میں یہ عرب کریم اس فرماتا ہے میرا نعمت اللَّهَ اللَّهَ امام ملت پروان شم عثالت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز المان میں اس کا ترجمہ خوشیم کرتے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اس آیت کریمہ کے تحت مفصر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ مختصر ہے مگر بہت جامع ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک سعید کی فکر بہت سے ذکر سے بہتر ہے مگر فکر سے مراد سوچنا ہے رب کی عظمت حضور کے جو فضائل ہیں تعریفیں اپنے گناہ سوچنا سب اس میں داخل ہیں یہی مراقبے کی اصل ہے ر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وز کنی فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنا حساب کرتا ہے کرتا رہے گا اس کے لیے آخرت کا حساب آسان ہوگا پھر جو فرمایا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے ان خبیر اس کے تحت فرماتے ہیں جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ رب ہمارا رب ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے تو آج انشاءاللہ شاء اللہ از اس آیت کریمہ کے تحت عرض کرنے کی کچھ کوشش کروں گا ابق اللہ اللہ سے ڈرو قرآن کریم میں یہ جو جملہ ہے یہ پچپن مرتبہ 55 ٹائم استعمال ارشاد ہوا ہے گویا کہ پچپن مرتبہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے سیگوں سے بھی متعدد بار اس کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے فوائد کا بیان کیا گیا ہے حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا گیا قرآن پاکقین بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے رب کریم ان اللہقین بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے اس سے پہلے میں تقوی پر بیان یہاں اسی اے ایمان والوں کے تحت کر چکا ہوں البتہ یہاں صرف یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تقوی یہ امتیائی اہم چیز ہے اور پچھلے کئی مرتبہ یہ بھی بیان کیا کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو کتب علیکم کو یا یو لذین امن کتب علیکم علی کو تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو تم پرہیزگار بن جاؤ اس کے علاوہ ہدل للمتقین بہت مشہور آیت ہے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو تقوی العاقبت للمتقین عاقبت متقیوں کے لیے اس طرح تقوی کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کے متعلق تاقد ہمیں کی گئی ہے اس کے لیے ہمیں روزہ بھی دیا گیا تاکہ ہمیں تقوا نصیبوں اللہ سے ڈرنے والے بنیں پرہیزگار بنیں قبائر سے بچیں اللہ تعالیٰ فغیرہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کبیرہ اور سگیرہ گناہوں سے ان گناہوں سے اللہ ہمیں بچنا نصیب فرمائے اسی طرح جو شبہات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصل تو یہ کہ ہمیں فرض علوم بھی نصیب ہو جائے کہ جو فرض علوم ہی نہیں جانتا جو علم سیکھنا اس پر فرض ہے وہی وہ نہیں جانتا تو کیسا متقی ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر علم فرض کیا آپ کو پچھ... کل یا پرسو پچھلے ایک یا دو دن کے اندر آپ کو وہ بھی آیات کریمہ بیان کی تھی جس میں آمال باطل ہو جاتے ہیں کہ آمال کے باطل ہونے کی تین صورتیں آپ کو بیان کی گئی تھی ایک تو ایمانی برباد ہو گیا مرتد ہو گیا تو امال برباد ہو گئے دوسرا باطنی گناہ جیسے ریاکاری ہے تو اب ریاکاری کے لیے اگر عمل کرتا ہے دکھاوے کے لیے عمل کرتا تو عمل باطل ہو گیا تیسرا اس کے جو ظاہری احکام ہے اس کی بجاوری نہیں کرتا مثال کے طور پر جیسے کہ نماز ہے, نماز کے لئے تہارت شرط ہے اب یہ پاک ہی نہیں ہے ناپاک نماز پڑھا تو اس کی نماز تو اس کی باتیں تو عمل تو باطل ہو گیا وہ نماز تو نہیں ہوگی تو یوں علم جو ہے نا جیسے کہ عقائد کا علم یہ سیکھنا ضروری ہے پھر فرائض کا علم سیکھنا ضروری ہے جیسے نماز کے جو ظاہری احکام بیان کیے گئے نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ حج اس کے ساتھ ساتھ باطنی علم مہلکات جسے کہتے ہیں ہزار کرنے والے ریا حسد بکس کینا اور طرح طرح طرح کی بیماریاں گیبت ہے تو ان کا علم سیکھنا بھی جیسے کہ فرض ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو تقوی کی بات کی جائے گی کہ کبائر سے بچنا فرض کی ادائیگی کرنا تو اس میں سب سے بنیادی چیز علم سیکھنا ہے جس سے آج ہماری اکثریت کی کیا بات ہے غالب غالب غالب اکثریت ہماری اس علم کے معاملے میں بالکل مطلب ایک میں کہوں کہ لا لاپرواہی کرتی ہے تو کیا کرو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کرم نوازی ہے کہ آج ہم جس کا جشن ولاگت منا رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آ کر آپ کو چیکنیا کا سروے کر لیں دنیا کی اسٹڈی کر لیں جو آپ کو کر سکتے ہیں الحمدللہ للہ آج ہم جس کا جشن ولادت منا رہے ہیں امیر علیہ سنت وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس پرفتن دور میں نوجوانوں کو اور ہم میں سے کئیوں کو علم سیکھنے عام لوگوں کو عام عوام کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ امیر سنت تشریفی لا چکے ہیں عام لوگوں میں علم سیکھنے کا جذبہ جو سرحیت کیا گیا ہے اور علم سیکھنے کا جذبہ جو مطلب کہ یہ ابھارا گیا ہے اس کے اندر امیر ال سنت کا اپنا ایک کردار ہے امیر سنت کی ایک اپنی کوشش ہے کہ آپ نے اسلامی بھائیوں کو علم حاصل کرنے کے متعلق بالکل وہ لگایا یہاں تک کہ مدنی انعام میں آپ نے علم سیکھنے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی کہ ان ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ہم جیسے ہم ماحول میں آئے باہر شریعت کسے کہتے ہیں فتح و رضیہ کس کہتے ہیں فک لفظ فق کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے یہ ظاہری علوم باطنی علوم علم و سلوک اور جناب یہ ریا کاریاں کے متعلق یہ وجود اور خود پسندی اور ان تمام چیزوں سے متعلق کیا چیزیں ہیں ان کے متعلق ہماری ہم لوگ ہم مطلب میری سننے والے بھی سمجھتے ہوں گے لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اگر مشترکہ بات کرو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں یہ جو اسلامی بھائی اتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو امیر سنت کے ساتھ ان کو پوچھ لیجیے یہ جو اتفاق یہاں کیے ہوئے ہزار اسلامی بھائی ان کو پوچھ لیجیے یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان علوم کے نام علوم تو دور کی بات ہے علوم کے نام کیا ہے ان کی نام کی ماریفت بھی جب اس قوم کو نہیں تھی تو لاکھوں کو دیکھیں نا پڑھنا یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے لیکن امیر علی سنت کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے ان علوم کی سوچ عطا فرمائی عام لوگوں کو کہ تم پڑھو تم سیکھو اور اسٹڈی کتابیں لکھی اور کتابیں لکھی اور لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ کتابیں اتنے سفید اتنے روپے کی ہے سستی بناتے ہیں اور کتنے دنوں میں پڑھ لوگ اور جو کہتا ہے کہ میں نے پڑھ لی تو آپ اس کو اپنی طرف سے تحفہ دیتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ علم پر ابھارنے والا کام ہے اگر آج ہمارے والد جو گھر کے سرپروس ہیں والد صاحب ہیں اگر آپ اپنے بیٹے کو فرض علوم کی کتاب دے دیں مثال کے طور پر نماز کے ایک کام دے دی جس میں بہت سارے فرض علوم ہیں گیبت کی تباہ کاریاں دے دی کفیہ کلیمات کے بارے سوال سبال ظفر سنت کے اندر کتنے فرض علوم ہیں خزان و عرفان تفسیر کے ساتھ درست قرآن کے پڑھنے کے ساتھ اگر آپ نے دے دی اور اس کو رسالے دے دی چھوٹے چھوٹے رسالے دے دی اس میں حکایتیں واقعات بے شمار حکایتیں واقعات ہیں اور یونہ حکایت دے دی جنت میں لے جانے والے امال کتاب دے دی کہ بیٹا اس کو پڑھو بیٹے نے کہا کہ ابو میں نے یہ فلاں چیز پڑھ لی اچھا آپ نے پڑھ لی سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے کوئی مطلب کہ تحفے کے تحفے کو دس بیس روپئے نکال کر تحفے میں دے دیئے، کوئی اور تحفہ وہ دے دیا کوئی اور چیز اس کو دے دی کہ آپ کے بچے کا دل خوش ہو جائے اس کو رغبت ہوگی نا آپ کا بچہ ہوم ورک کر کے آتا ہے اور جب سٹار ملتا ہے اسکول کے اندر یا گڈ ملتا ہے ویری گڈ ملتا ہے دکھا رہے اس کو شاباشی دیتے ہیں ہے نا بہت اچھا کیا دنیاوی علوم کے اوپر ہم اپنے بچوں کو شاباشیاں دیتے ہیں دنیاوی علوم کے اوپر ہم اپنے بچوں کی حوصلہ اضافے کرتے ہیں دینی علوم پر ہم نہیں کرتے آج ہمارا معاشرہ دینی علوم سے کتنا دور ہے کہ آج اٹھارہ انیس بیس سال کا لڑکا جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آتا ہے اور اس کے والد صاحب سے قریب آتے ہیں تو مبلکین کو میں کہتے ہیں ذرا میرے بیٹے کو غسل کا طریقہ سکھائی ہے اس کو نماز کا طریقہ سکھائی ہے ارے تو اٹھارہ بیس سال میں یا اتنی عمر آپ کے پاس رہا تو کیا اٹھارہ بیس سال میں اس کو غسل و غزو کا طریقہ تک نہ سکھایا تو بات چلی تھی تقبے سے اور اس میں جو میں نے بنیادی بات بتائی وہ تھا علم وہ بھی فرض علم سیکھنا جو سیکھنا ہم پر فرض ہے فرض عین ہے نہیں سیکھیں گے تو نہ سیکھنے والا چاہے اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے حسب حال جس نے علم نہیں سیکھا جو سکھ پر سیکھنا فرض تھا واجب تھا وہ گناہگار ہوگا یہ یاد رکھیے گا یہ گناہگار ہوگا اس میں کوئی مطلب کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے یہی ایک راستہ ہے کتابیں موجود ہیں پڑھیے اور پھر اس پر عمل کریں نمازوں کی پابندی کریں فرائض کی پابندی کریں گناہوں سے بچیں کبیاری گنا سے تک تقوی ہمیں نصیب ہو پرہیزگاری ہمیں نصیب ہو تو یہ کچھ تقوی کے متعلق ارض کرنا تھا تو چند ایک مدنی پھول اپنے گوش گزار کر دیے اب قرآن پاک میں آگے یہی اس آئےت کریے شاد نفسمد یعنی کہ ہر کسی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا غت آنے والی کل کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد قیامت ہے قیامت کو اس لیے یہ غلط کہا گیا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت کا آنا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ کل کا آنا ہمیں ہوتا ہے نا یقینی ہوتا ہے کہ جتنا ہر دن کے بعد آئندہ دن کا صورت الو ہونا اس کا کتنا یقین ہے ہم کو کہ کل آئے گی میں کل آؤں گا ہم کہتے ہیں نا یار میں کل آ جاؤں گا آپ کو شک نہیں کہ کل نہیں آئے گی آپ کل آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ کل آئیں گے نہیں آئے گے اس پر تو سننے والے کو شک ہے لیکن کل آئے گی نہیں آئے گی آپ نے پیر اتوار کو کہا کہ میں پیر کو حاضر ہوں گا تو پیر تو آنی آنی ہے نا کل تو آنی آنی ہے آپ کل آئیں گے نہیں آئیں گے یہ نہیں پتا تو کل کے لیے کیا بھیجا تو جس طرح یہ کل آنا یقینی ہے اسی طرح قیامت کا آنا بھی یقینی ہے قیامت میں آنا ہی آنا ہے یہ یاد رکھیے گا اور تقاضا ایمان ہے کہ ہر مومن اس یقینی اور قریبی آنے والے دین کے متعلق تفکر کرے غور کرے سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا کل کی سوچ کل کی فکر کل کا تفکر یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے ہر شخص اپنے آنے والے دن کو موجودہ دن سے بہتر بنانا چاہتا ہے جب کل کی سوچو کل کی فکر کرو بیٹا کر تم کیا کرو گے ہر کوئی بیٹک کل تم کیا کرو گے بیٹک کر تم کیا کرو گے وہ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل اس کے ماضی اور حال سے بہتر ہو جائے اور ایسے ہی شخص کو عقل مند بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے اب ہم نے اس کل کی تیاری کرنی ہے جس کے متعلق ہم نے قرآن پاک میں سنا کہ ہمیں اپنی کل سنوارنی ہے کیونکہ یہ جو کل ہے یہ تو ہم نے آج بھی نہیں دیکھا ہم جس کل کی فکر کرتے ہیں نا حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعلق اگر تھوڑا سا غور کریں کہ میں نے جس کل کی فکر کی ہے مجھے میرے اگلے لمحے کا یقین نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کے لیے میری سوچ کتنی ہے اس کے لیے میرے تفکرات کتنے ہیں تھوڑا سا کام کاج رک جائے تھوڑی سی آمدنی کا ذریعہ رک جاتا تو ہمیں سوچتے ہیں یار کیا بنے گا میرا ایسا گزارا کروں گا یار مہینہ کیسے چلے گا اب کیسے ہوگا یار راشن کیسے آئے گا یار بل کیسے بھروں گا یہ ساری دس قسم کی سوچے آتی ہیں کل تھوڑی سی آمدنی آگے پیچھے ہوتی ہے ہم وہ دس قسم کی سوچے آ جاتے کل جبکہ ہم جانتے نہیں ہیں اتنا وہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا کل کی خبر نہیں ایک سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہمیں پل کی خبر نہیں کل کی ہم ایسی سوچ سوچ رہے ہیں جو اللہ سے غافل کرتی ہے کل کی سوچ اپنی جگہ پر ہے اپنے مستقبل کو ایسا بنانا کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو یہ ایک الگ موضوع ہے میں اس کا انکار نہیں کہتا لیکن ہماری جو کل کی سوچ ہے وہ یاد ال سے غفلت والی اور فکر آخرت سے غفلت والی جو سوچ ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم اس طرف بھی سوچ رہے کہ اس کل کا کیا بنے گا جو یقینی ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے کیا بھیجا تم نے قیامت کے دن کے لیے اس کی تیاری کیا کی جو تمہارے پاس کل آنے والی قیامت کے دن تم اٹھے جاؤ گے تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے ذرا سوچو اے لوگ ذرا سوچو کیا سوچو آئیے کچھ سوچیے آپ کو میں ارض کرتا ہوں سوچو تم نے اس کل کے لیے کیا جمع کیا ہے سوچو وہ کل ہمارے لیے کس طرح زیادہ سے زیادہ آرام دہ ہو سکتی ہے سوچیں ہم کہ وہ کل ہمارے لیے کس طرح زیادہ سے زیادہ آرام دہ ہو سکتی ہے ہم سوچیں کہ اس کل کا دائمی عیش و آرام کیسے نصیب ہو سکتا ہے ہم سوچیں کہ اس جیل سے جب اس جیل سے جب ہم آزاد ہوں گے تو ہمارا ٹھکانا کہاں ہوگا ہاں یہ جیل ہے ہم قیدی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہو رہے ہیں ربی اللہ تعالیٰ علمی ہیں دنیا بومین کا کید خانہ کافیر کی جنت ہے ہم ہم تو قید خانے میں ہیں اب قید خانے میں رہ کر ہم جب قید خانے سے نکل کر باہر جائیں گے تو اس باہر جانے کے حوالے سے ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کے کیا کیا قید کھانے میں رہ کر قید خانے کو کیا مطلب کہ ایش و عشرت کا گھر بنائیں گے جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہے ایش و عشرت کا کوئی محل بھی وہ ہے ایشو عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی ہر وقت ہر گھڑی مو تاک میں ہے کہ میرا وقت کب پورا ہوگا خدا کی کسم نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہو ہمارا وقت کا پورا ہوگا ڈاکٹر کہتے ہیں جنا چھ مہینے کی اس کی زندگی باقی ہے بہت مشکل تین مہینے جیے گئے تو ڈاکٹر تو تین مہینے چھ مہینے کا کہتے ہیں مگر ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ موت اصل تو موت ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر مطلب ایک پیش گوئی ہوتی ہے کہ جناب یہ بیماری اتنے بڑھتے بڑھتے اس وقت اسٹیج پر لا کے اس کو بٹھا دے گی ادر وائز اگر ہم غور کریں تو اس کو تو چھ مہینے کی ڈاکٹر کہہ رہا ہم کو چھ مہینے کا بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے چھ منٹ کو ہم کو نہیں بولتا کوئی قسم کہ تم چھ منٹ تک کوئی بھی نہیں نہیں ہے نا کہ کوئی بولے کسی کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کب مروں گا اور ہر جان میں موت کا مزا چکھنا ہے جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا ہم اور ہم مریں گے ہمیں اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے تو یہ مرتے ہی جو کل آئے گی نا اس کی تیاری یعنی قیامت کبر کے قبر کا معاملہ بھی ہے نا اس کی جو تیاری کرنی ہے نزا کی سختی ہے اس کی بھی تو سوچ بنانی ہے کہ نزا کے اندر میں ایسے امال کروں جس سے مجھ پر نزا کی سختیاں آسان ہو جائیں میں ایسے امال کروں جو میں جب قبر میں جاؤں تو میرے رشتہ دار چلے جائیں گے میرا مال چلا جائے گا میرا منصب چلا جائے گا قبر میں صرف میرا عمل کام آئے گا اب وہاں پر یہ سوال آئے گا کیا بھیجا قبر میں کیا بھیجا قبر کی کیا تیاری ہے قبر کے کون سے امال ہم لے کر قبر میں اب یقین مانی ہمارا برو ہمیں کوئی پتہ نہیں ابھی آپ اب مدری چینل دیکھتے ہیں. دیکھتے دیکھتے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو مر سکتا ہے مگر یہ تو چلے ایک یہ کہیں گے کہ جناب اگر کوئی مدری چینل دیکھتے ہوئے علم دین سیکھتے ہوئے مرتا ہے موت تو آئے گی نا اگر اس طرح نیکی کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے علم دین سیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے مرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ اس کی رحمت, رحمت امید ہے کہ اس کو علم دین سیکھنے کی حالت میں موت آ گئی تو یہ ایک اچھی موت ہے کہ علم دین سیکھتے اسی دنیا سے گیا تو یہی اسی طرح آدمی بیٹھ کے گانے دیکھ رہا ہے آدمی بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا ہے آدمی بیٹھ کر کوئی بے حیا کی چیزیں دیکھ رہا ہے اس میں موت آ سکتی ہے کیا ٹی وی دیکھتے ہی لوگ نہیں مرتے آپ کو طرح ملتی ہوگی ٹی وی دیکھ رہے تھے ٹی وی دیکھتے دیکھتے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گئے ہم تو جا کے ہلایا تو اب تو انتقال کر گئے تھے امی انتقال کر گئے تھے بھائی تو یہیں مر گئے رات کو وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ٹی وی دیکھتے رہتے نہیں صبح اٹھایا اٹھے ہی نہیں تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے ٹی وی دیکھتے رہتے مر گئے ٹی وی دیکھتے تو یہ ہو گیا کار چلاتے چلاتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیٹے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے سیٹ پہ بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کوئی خوشی آتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کوئی غم آ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بہت زیادہ خوشی آتی ہے خوشی کے مار اچھلتا کر کے چیختا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دل بیٹھ جاتا ہے گم کے مارے دل بیٹھ جاتا ہے دکھ لگ جاتا ہے پریشانی لگ جاتی ہے تب دس قسم کے میٹرس ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں دن رات سنتے رہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آدمی مر جاتا پتہ تھوڑی کو ہوتا ہے کہ مرنے والا ہوں یا کوئی گھر سے نکلا سوچ کرنا کہ آج میں مر جاؤں گا لیکن اس کی لاش آتی ہے اس کی خبر آتی ہے کہ میرا گھر کا یہ پڑتا یہ انتقال کر گیا یہ مر گیا ہمیں پتہ نہیں ہمارا اگلا لمحہ کیا ہے اور ہمیں قرآن کہتا ہے ول تنظور ماں قدمد ہر جان جانے اس نے کے لیے کیا قیامت کی کیا تیاری کی تو اس میں ہم قبر کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم قبر کے لیے بھی سوچیں کہ میں قبر میں جاؤں گا تو میرے احمد ہیں کبھی بھی جا سکتا ہوں کسی لمحے بھی میری موت آ سکتی ہے حسل کفن دے کر مجھے مگر کوئی بھی نہیں رکھے گا رکھے کریں گے کیا کوئی بھی نہیں رکھے گا ہم کو اور اٹھا کر قبر میں داپ کر آ جائیں گے غم افسوس یا پی جگہ کوئی جو گھر میں ہوتا ہے مگر وہ بھی کتنے دن کا میں قبر میں اکیلا ہوں میری امان ہے میرا عامل. میرے ساتھ قبر میں کیا آیا اور پھر قبر کا ایک طویل صبر ہے کہ جب قیامت قائم ہوئے گی اور جب قیامت یہ دن اٹھایا جائے گا پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہے ہر جان جانے کو اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہے تانبے کی زمین ہے ہر شخص اپنے گناہوں اور اپنے امال جیسے تھے اس کے پسینے میں شرابور ہو رہا ہے ڈوبرا ہے وہ بھی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جن میں ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اس میں ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری اور آپ کہتے ہیں جوانی مستانی ہے جوانی دیوانی ہے باقی یہ جو ہماری جوانی ہے فل دیوانی ہے عجیب دیوانی اس کو یہی نہیں پتا کہ آگے کے لیے کیا بیجا میں نے مرنا ہے یہ دیوانی کیسی ہے بننا ہے دیوانہ تو مدینے کا بنو بننا ہے دیوانہ تو مکے کا بنو اس کے پیارے اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنو نیکیوں کے دیوانے بنو تو سوچو ہم سوچیں کہ اس جیل سے جب ہم آزاد ہوں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ ہم سوچیں ہر جان سوچے ہر جان جانے خیال کرے اور تفکر کرے سوچیں کیا یہ جیل دنیا ہی ہمارا مقصد زندگی اور ہماری منزل ہے سوچیں سوچیں آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے سوال ہیں جوانی کس طرح گزاری عمر کیسے گزاری مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یہ سارے سوالات قیامت کے دن اس طرح کے سوالات بھی ہوں گے قبر کے سوالات اب الگ ہے ماں ربو کا ماں دینوں کا مکن کا تقول افی حق کے حاضر قبر کے تین سوال ہیں جس کا تعلق عین عقائد اور ایمان سے اور قیامت کے سوالات ہیں جن کا تعلق اعمال سے عقیدے کا اپنے ایمان کا جواب دینا ہے اپنے وہ سوالات ہیں اس کے اعمال کا حساب دینا ہے میزان عمل ہے وہ اعمال تو لے جائیں گے نامہ عمل کھولا جائے گا پرسش ہوگی انسی ہے حساب کتاب ہے سب جانتے ہیں ہم لوگ کیا, کیا ہم نے اس کے لیے کیا تیاری ہے اس کے لیے نفس قد دمد ہر جان جانے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا کیا غور و تفکر تو کرے اس معاملے میں اب سوچتے ہیں آئیے سوچتے ہیں کہ دنیا کی یہ چمک دمک کب تک ہماری آنکھوں کو کھیلا کرتی رہے گی سوچیں کب تک کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے سوچیں سوچیے کہ ہماری دولت کے ڈھیر کیا ایک روز دوسرے کے نہیں ہو جائیں گے دل بات ہے تم میں سے کون کسی اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال پسند ہے ہر کوئی نرس کی یارے کو اپنا مال پسند ہے پیش ہوا کہ جو تم چھوڑ گئے تمہارے ورثہ کا جو تم نے آگے بھیجا وہ تمہارا ہے آگے کیا بھیجا تو اب سوچتے ہیں کہ ہماری یہ جو دولت کے ڈھیر ہیں کیا ایک دن دوسرے کے نہیں ہو جائیں گے ہم تو چلے جائیں گے سوچتے سوچئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذخیرہ بھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو قبر میں بھی رہے قیامت کے دل میں رہے اور کام بھی آئے نظام میں بھی کام آئے سوچتے چلے دنیا کی آزادی ہمارے کام آئے گی یا اللہ کی بندگی گی سوچیے آزاد رہنے کا بڑا شوق ہے انڈیپینڈنٹ آزاد زندگی آزاد انداز کوئی مطلب قید و بند نہیں چاہیے ہم تو دنیا میں دنیا قید کر رہے ہیں فجر کا وقت ہوگی اٹھو نماز پڑھو زور کا وقت ہوا نماز پڑھو عصر کا وقت ہوا نماز پڑھو مغرب کا وقت ہوا عشاء کا وقت ہوا نماز پڑھیں چلیں سب کام چھوڑیں مسجد میں آئے نماز پڑھیے سال پورا ہو گیا آپ صاحب نساب ہیں یہ کیلکولیشن کیجیے جو طریقے کار ہے زکوۃ دیجیے ڈھائی ساتھ چلیں نکالیے رمضان آ روزے آ چلیں روزے فرض ہیں رمضان کے روزے رکھیے صاحب استطاعت ہو گئے حج فرض ہو گیا چلیے سفر کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیجیے مطلب بیت اللہ کا حج کیجیے جائیے سفر حج کریں اور بھی دس قسم کے کی ماں باپ کے معاملات ہیں اہل و ایلو ایال کے معاملات ہیں بیوی بچوں کے معاملات ہیں رشتہ داری کے معاملات سلا رحمی کے معاملات ہیں ہم قید و بند کی زندگی تو ہے نا یہ دنیا مومین کے لیے کیک کھانا ہے ایک اس پرنسپلس کے ساتھ آپ دنیا میں کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں کہ آپ اصولوں پر نہیں چلتے کون سے اسکول کون سا مدرسہ کون سا ایسا ادارہ جو اصول اور ڈسپلین اور ٹائمنگ اور شیڈول کے ساتھ نہیں چلتا اسلام کا بھی اپنا طریقہ کار ہے اسلام نے بھی ہم کو ایک شیڈیول دیا ہے اسلام نے ہم کو ایک طریقہ کارڈ دیا ہے ایک ٹائمنگ دی ہے اس وقت یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا تو اب سوچنا یہ ہے کہ دنیا کی آزادی ہمارے کام آئے گی یا اللہ کی بندگی سوچنے کی بات کر کرو اب سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں مل کر سوچتے ہیں کہ ایمان لا کر کے اللہ سے جنت کے بدلے اپنی جان اور مال کا سودا نہیں کیا ہم نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے عبد خرید لیا قرآن میں واضح طور پر موجود ہے اللہ کی اطاعت تو فرما بداری کرنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فرما بدار اور اتات گزار بندوں کو جنت عطا فرمائے گا نیک بندوں کو سوچتے ہیں اتنا تو فرما بداری ذخیرہ کل ہے یا غفلت و کوٹاہ کل, کل کام آئے گی سوچے کل کیا کام آئے گا سوچتے ہیں اگر ہم اللہ کو حاکیم حقیقی اور مالی کی حقیقی جانتے ہو جانتے ہیں تو دن رات میں اس کے کتنے احکام پر عمل کرتے ہیں یہ بھی سوچیں سوچتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے ان کی تعلیم و تربیت کو کتنا ہم نے اپنایا ہوا ہے ان کی ادائد پتہ چلتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے آقا صلی اللہ وسلم یہ کرتے تھے آکا صلی اللہ وسلم یہ کیا کرتے تھے آپ کے یہ عمل ہے آپ کا یہ انداز ہے آپ نے اس کو پسند کیا اس کو ناپسند کیا ہے یہ جب ہمیں پتہ چلے تو ہم نے اس کو کس قدر اختیار کیا اور کرتے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے سوچیں اگر تمام صحابہ کرام علیہ اولیاء کرام رحیمہ اللہ سلام کا احترام کرتے ہیں تو کتنا ان کے نقشے قدہ پر چلتے ہیں ہم سوچیں کہ ہمارے اہل خانہ کس قدر شریعت کے پابند ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے پورے دن میں کتنا وقت علم دین سیکھنے یا سنتوں کی خدمت میں صرف کیا یہ بھی سوچنے کی بات ہے اپنی کمائی کا کتنا حصہ ہم نے راہ خدا جالا میں خرچ کیا کما کہاں سے رہیں خرچ کہاں کر رہے ہیں سب سوچنے کی باتیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بول تنظور نفس ما قد دمت ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہمارے سامنے کل سب کچھ آ جائے گا ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ دیکھی جائے گی ذرہ برابر بھی گناہ کیا وہ دیکھا جائے گا سمیا امل مس کال ازر رتین خی رحیارہ ومیا امل مس کال ازر رتین شر رہی جس نے ذرا برابر خیر کی بلائی کی وہ دیکھے گا جس نے برابر بھی برائی کی گناہ کیا شر کیا وہ قیامت کے دن دیکھے گا ہم نے کیا بیجا آگے حضرت ابو بکر صدیقی اس حضرت انسعدی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عظرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ سے خدمت میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے آیت مبارک سن کر کھانا چھوڑ دیا یہ آیت کریمہ قرآن سن کر کیسین کی کیفیت کی تبدیل ہوتی تھی ہم نے بھی ابھی آیتیں سنی نا آیت مبارکہ سن کر کھانا چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے آکا کیا اس دن ہم اپنے تمام نیک بد اہمار کو دیکھیں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا اس دنیا میں جو بھی تمہیں تکالی پہنچتی ہیں یہ تمہاری غلطیوں کا نتیجہ ہے اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی اور قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی یہ تو اب غور کرنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا نیکی پرہیزداری ہم نے بھیجنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پرہزگار بندوں کو اپنی نعمت عطا فرمائے گا جنت عطا فرمائے گا برکت عطا فرمائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے اپنے اللہ راوی ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں یہ حبیث خبصی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا نہ کوئی انسان اپنے دل میں ان کا تصور کر سکتا ہے آؤ اس جنت کی طرف چلیں اللہ کی نعمتوں کی طرف چلیں اور آگے کی سوچیں دعوت اسلامی ہمیں یہی قبر و آخرت کی تیاری کروا رہی ہے اور یہ قبر و آخرت کی تیاری جیسا کہ امتحان کے اندر قبر امتحان کی تیاری کے لیے ہم کسی نہ کسی کو پکڑتے ہیں کسی نہ کسی کی مدد لیتے ہیں اور وہ ہمیں پڑھاتا ہے لکھاتا ہے سکھاتا ہے تاکہ ہم آگے کی تیاری کر سکیں ہم اپنا مستقبل سوارنے اس سے تعبیر کرتے ہیں تو یہاں بھی یعنی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں نے امیر اللہ کا دامن پکڑائے ہاں امیر اللہ کا دامن ہے اور دامن پکڑ کر یہ گویا کے آخرت کی تیاری کروا رہے ہم کو الحمد للہ جو ان کا عمل ان کا کردار اور جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے یہ ہم کو آخرت کی تیاری کرا رہا ہے ہمیں ان آیات کریمہ اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کا جذبہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول دے رہا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں جو دنیا کا ہمارا جو حال ہے جو دنیا میں جو کھانا پینا کمانا رہنا کرنا جو ایک ضروریات زندگی ہے وہ کہاں سے چھوٹتا ہے وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہماری دنیا بھی سمرہی ہے ہماری آخرت بھی سمرے اس کے حلال بھی کمائیں گے اور عبادت اور ریاضت کر کے آخرت کی تیاری بھی کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبات تا فرمائے آمین بجاہین نبی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی امیر سنت کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ وہاں نعت و قلام کا سلسلہ جاری ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد